ہم دو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ <بحضہ> سلام علام اللہ نبی اب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن يسف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان, إن كان لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بعد وَصِيَّةٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لا اللہ ان الله كان نلیمن حکیم صدق اللہ عظیم آج کے درس کا آغاز ہم سورت النساء کی آیت نمبر دس سے کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سورہ نسا کی ابتدا میں اللہ پاک نے میراث کے احکام بیان کیے ہیں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے کچھ وراثت چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اگرچہ اسلام نے تو کفن دفن کا طریقہ بہت سادہ رکھا ہے اس پر زیادہ اخراجات نہیں آتے لیکن بعض ملکوں میں اور بعض علاقوں میں کافی اخراجات اٹھ جاتے ہیں بالخصوص مغربی ممالک میں اس پر اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں تو جو کچھ اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے خواہ اس پر جتنا بھی خرچ ہو جائے دوسرے نمبر پر اگر مرنے والے کے ذمے کسی کا قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے تیسرے نمبر پر اگر مرنے والے نے وسیعت کی ہو تو اس کے مال میں سے ایک تہائی مال وسیعت میں لگایا جائے اور چوتھے نمبر پر پھر جو مال بچے اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے یہ ترتیب ہے جو ہمیں اسلام نے بتائی ہے سب سے پہلے کفن دفن دوسرے نمبر پر قرض تیسرے نمبر پر اس کی وسیعت پر عمل اور چوتھے نمبر پر اس کی میراث کی تقسیم اس کے علاوہ جو بعض لوگوں نے طریقے نکال لیے اپنی طرف سے ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے بعض علاقوں میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس موقع پر بھی جنازہ پڑنے والے کی کچھ مالی خدمت کی جاتی ہے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی عجیب یعنی بے ڈھنگا سا طریقہ ہے کہ ہر موقع پر بعض پیشہ ور مولویوں نے اپنے کھانے پینے کا سلسلہ بنا لیا چاہے شادی کا موقع ہو اور چاہے غمی کا موقع ہو یہ ویسے ہی انسانی غیرت انسانی مروت انسانی شرافت اور انسانی اخلاق کے خلاف ہے کہ دوسرے پر مصیبت آئی ہوئی ہو اور کچھ لوگ مذہب کا نام لے کر کھانے پینے کے چکر میں ہوں تو یہ انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے حکم تو یہ دیا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اس کے لیے اور اس کے خاندان والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے اور ہم الٹا اس سے کھانے کی تمنا رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کھلائے گا بجائے اس کے کہ اس پر عمل کیا جاتا اس کے الٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے سرحد وغیرہ بعض علاقوں میں ایک ہیلا کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہیلا اسقات یہ بھی عجیب چیز ہے کا معنی ہوتا ہے گرا دینا لفظی معنی اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں معاف کروانے کے معنی میں تصور یہ کہ مرنے والے سے ہو سکتا ہے کچھ نمازیں قضا ہوئی ہوں ہو سکتا ہے ساری زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور ہو سکتا ہے ساری زندگی کے روزے قضا ہوئے ہوں تو یہ ایک ہی مجلس کے اندر آپس ہی میں مال کا لین دین کر کے اسے ساری زندگی کی نمازیں بھی معاف کروا دینا چاہتے ہیں اور روزے بھی معاف کروا دینا چاہتے ہیں آپ اندازہ کیجئے دیدہ دلیری کا شریعت کو بگاڑنے کا اور شریعت میں تحریف کا اور اس کے لیے یہ طریقہ یہ رکھا جو ہم نے سنا کہ مثال کے طور پر دس ہزار روپے رکھے گئے بارسوں نے کہا کہ یہ دس ہزار روپے ہیں مثلا مرنے والے کی سو نمازوں کا فدیہ اب دیکھیں چلاک بھی کتنے ہیں اگر فدیہ دینا ہے تو یہ نہیں کہ ہر ہر نماز کا فدیہ دیا جائے بلکہ ایسے ایک دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ دس ہزار روپے اس نے, ان کو دیے اس نے آگے دیے اس نے آگے دیے دوبارہ گھوم کر اسی کے پاس آ اب سو نمازیں تو گئی اب دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا اب گویا کہ نئے سرے سے یہ دس ہزار روپیہ دے رہا ہے وہی لیکن یہ ہیلا کر کے کہ چونکہ میں تو دے چکا اب دوسرے نے مجھے خوشی سے دیا ہے لہذا میں دوبارہ مالک بن گیا ہوں تو اب دوبارہ دس ہزار روپے یہ اس کو دے رہا ہے یہ زید کو وہ بکر کو وہ عمر کو وہ خالد کو اور دوبارہ اسلم صاحب کے پاس پہنچ گئے اب دو سو نمازیں اور گئی اب یوں اسی طریقے سے ایک ہی مجلس کے اندر گویا کہ ہزاروں نمازوں کی معافی تلافی اور سینکڑوں روزوں کی معافی تلافی ہو جاتی ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے ہیلا اس تو یہ طریقہ بھی غلط اسی طریقے سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مرحوم کے مال سے مہمانوں کا اکرام کرنا شروع کر دینا مہمانوں کو کھلانا پلانا یہ بھی غلط ہے اسی طریقے سے دوسری رسمیں یہ تیجے کی رسم یہ دسویں کی رسم یہ چالیسویں کی رسم ان میں سے کوئی رسم بھی نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت نہ فقہ سے ثابت کسی شرعی دلیل سے ان میں سے کوئی رسم ثابت نہیں ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان رسموں پر زور دیتے ہیں جن رسموں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ فرض ہیں وہ خود کہیں گے نہیں فرض نہیں ہے اچھا بھئی واجب ہیں کہیں گے نہیں واجب بھی نہیں ہے سنت ہیں نہیں سنت بھی نہیں ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اگر وہ کہہ سکیں تو کہہ دیں گے کہ مستحب ہے نفلی چیزیں بھائی یہ رسمیں آپ کے بقول مستحب ہیں نفلی چیزیں اور میراث کا شریعت کے طریقے کے مطابق حکم کے مطابق تقسیم کرنا وہ فرض ہے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے نفل کو زندہ کرتے ہیں یہی چیز ہے جس کے بارے میں میں اکثر کہتے رہتا ہوں اہم کو غیر اہم بنا لیتے ہیں اور غیر اہم کو اہم بنا لیتے ہیں ہماری پوری زندگی اسی میں گھوم رہی ہے جو چیزیں اہم ہیں ان کو ہم نے غیر اہم بنا رکھا ہے اور جو چیزیں خیر اہم ہیں ان پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر دیہات میں کوئی شخص تیجا نہ کرے دسواں نہ کرے چالیسواں نہ کرے تو اکثر لوگ اس کو اچھوت سمجھ لیں گے کیونکہ اس کو کہیں گے وہابی اور وہابی جو ہے ان کی لغت میں اچھوت کا درجہ رکھتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے یہ وہابی ہے تیجا بھی نہیں کرتا دسواں بھی نہیں کرتا اور چالیسواں بھی نہیں کرتا اور کہتے ہیں مرگیا مردود نہ سلات نہ درود مر گیا مردود نہ سلات نہ درود کچھ بھی نہیں کر رہے چاہے آپ خفیہ طور پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں ان کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ان کو کھلائیں ان کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے کے چکر میں ہوتے ہیں یا کھانے پینے کے انتظار میں ہوتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اتنا لالچی کون ہوگا کہ کسی کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو یا میت اٹھے کسی کے گھر سے اور کچھ لوگ کھانے کے چکر میں وہ دیکھیں اس سے کیا ملتے کھانے کو تو میں اسے بے بنیاد بات سمجھتا تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اللہ ان کی مفرت فرمائے تو میں نے کوئی رسم نہیں کی تو میں نے دیکھا میرے کانوں میں یہ بات آئی کہ بعض کہہ رہے ہمارا فلاں مرا تھا تو ہم نے تو کھلایا تھا یہ کیوں نہیں کھلا رہا اللہ اکبر میں نے کہا میں نے تو تم میں سے کسی کا نہیں کھایا الحمد لہذا مجھ سے بھی کوئی مطالبہ نہ کرے تب یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ واقع تن بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا کھلاتا ہے کیسے پرتکلف کھانے مرحوم یا مرحوما کے اسال ثواب کے لیے پکتے ہیں اور کھاتے کون ہیں چودھری وڈیرے پیسے والے بال فرض تیجا دسواں اگر اسال ثواب کے لیے ہے سال ثواب تو تب ہوگا جو ہمیشہ آپ کے سامنے الفاظ دہراتے رہتا ہوں ایک ہے وصول ثواب ایک ہے اسال ثواب بھائی وصول ثواب تو یہ کہ پہلے میں ثواب کو وصول کروں اپنے اللہ سے اور اسالے ثواب یہ کہ پھر وہ سواب میں دوسرے کو پہنچا دوں لیکن جب مجھے خود ہی ثواب وصول ہی نہیں ہوا تو اسال کیسے ہوگا ایسال تو وہاں ہوتا ہے جہاں وصول ہو اور جہاں وصول ہے ہی نہیں تو اسال کیا ہوگا آپ نے مجھ سے کچھ قرضہ لینے اور میں نے کسی سے قرضہ لینے آپ مجھے کہیں کہ دیکھیں جب اس سے ملا تو مجھے دینا ہوگا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جب ملا تو دے دوں گا تو جب ملا ہی نہیں تو میں آپ کو دوں گا کیا تو اسال بغیر وصول کے ہو نہیں سکتا اور صرف چودھریوں کے کھلانے سے تو سواب نہیں ملتا یتیموں کا حق غریبوں کا حق ضعیفوں کا حق کمزوروں کا حق آپ کھلا دیں وزیروں کو مشیروں کو تھانے داروں کو فوجیوں کو اور کھاتے پیتے لوگوں کو پیسے والوں کو اور بیچارے غریب انتظار میں رہے کہ کب یہ کھا کر ہٹتے ہیں تو ہم بھی بچا کچا کچھ کھا لیں گے تو ایسی جگہ پر وصول ثواب نہیں ہوگا تو ایسال ثواب کیسے ہوگا بھائی تو رسموں پر زور جو غیر اہم ہے اس پر زور جو اہم ہے اس پر زور نہیں اندازہ کیجئے قرض کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جنازہ لایا جاتا آپ پوچھتے اس کے ذمہ قرضہ ہے بتایا جاتا نہیں آپ جنازہ پڑھ لیتے اسی طریقے سے بتایا جاتا اگر قرضہ تو ہے لیکن اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے تو آپ تب بھی نماز جنازہ پڑھ لیتے اور اگر پتہ چلتا قرضہ ہے اور اس نے کچھ چھوڑا بھی نہیں جس سے قرض ادا ہو سکے تو آپ فرماتے تھے کہ تم پڑھ لو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اور ابو داود میں حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا حدیث کے الفاظ ہیں انوب ان داہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے اور اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کے ذمے قرضہ ہو لیکن اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا ہو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صاحب نے ارض کیا یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ سابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبرن یکفر اللہ انی خطایایا کے لکنبی مجھے بتائی ہے اگر میں اللہ کی راہ میں اس طریقے سے جہاد کروں میری نیت بالکل خالص ہو صبر بھی کروں نیت بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے اور استقامت دکھاؤں سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں غازی عبد ال کی طرح اور پیچھے نہ ہٹوں یا رسول اللہ نیت بھی خالص ہو صبر بھی کروں جرت بھی دکھاؤں آگے بھی بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے میں اگر شہید ہو گیا تو آپ اندازہ کیجیے جہاد کے انداز میں وہ کرتا ہے چار صفات خود بیان کی صابرن محتصبن مقبلن غیر مدبر صبر کرنے والا ہوں جم جاؤں ڈٹ جاؤں اور نیت خالص اللہ کی رضا ہو نہ قبیلہ نہ فرقہ نہ قوم نہ جماعت نہ گروہ نہ شہرت نہ پیسہ نہ دکھاوا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کوئی چیز مقصد نہیں مقصد صرف اللہ کی رسا اور پھر سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤں گولیوں کے سامنے پیٹ نہ دکھاؤں اور اسی طریقے سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں ماف ہو جائیں گے وہ جانے لگا تو آپ نے اسے دوبارہ بلایا تو فرمایا کہ نام الزالی کا قال جبریل ہاں سارے گنا معاف ہو جائیں گے لیکن قرض کا گنا معاف نہیں ہوگا اگر تمہارے ذمے قرض ہے تو ایسی جررت کے ساتھ اور ایسی خالص نیت کے ساتھ اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے کے باوجود اور مقام شہادت پر فائز ہونے کے باوجود قرض معاف نہیں ہوگا اور فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے اس کی اطلاع کی ہے سکتا ہے کہ اسی وقت آپ پر وہی نازل ہوئی ہو اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب سارے گنا معاف ہو جائیں گے لیکن قرض کا گنا میں شہید کو بھی معاف نہیں کروں گا میرے بھائیو سوچئے سوچیے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے کس قدر اہمیت شہید کو بھی معاف نہیں ہو رہے حقوق العباد اور ہم ایسے ہضم کر جاتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں مارتے پتہ ہی نہیں بہت سے لوگ بالکل پتہ ہی نہیں ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں دوسرے کا حق کھا کر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ارے اللہ کا بندہ تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی اپنا امال نامہ کالا کر لیا ایسا گنا کیا ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں ہو سکتا اور تمہیں اس کی پرواہ نہیں کوشش کرنی چاہیے بھائی ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں ایسے حضرات اور خواتین بھی بیٹھی ہوں کہ جن کے میں قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنتی ہو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے قرض کا ادا کرنا آسان فرما دے لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے میں قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں گے اور جس کے ذمے قرض ہے اور وہ او ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو اللہ بھی ایسے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں فرماتے اپنے معیار زندگی کو ذرا بھی نیچے نہیں لانا چاہتا ذرا بھی بہت سارے لوگ اہم سے کہتے رہتے ہیں مور صاحب بہت قرضہ ہے دعا کیجئے کوئی وظیفہ بتائیے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف وظیفہ بتایا ہم سو جائیں گے تو صبح اٹھیں گے تکیے کے نیچے اللہ پاک نوٹ بھیج دے گا قرض ادا کر کے مولوی صاحب کے لیے بھی دعا کر دیں گے ہم کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے آپ یہ دعا پڑا کرو اللہ مکفنی بھی حلال کا نہرامک اگنی فد لکھا من یا پھر یا رزاقو یا رزاق اس کا وظیفہ کرو اللہ آسانی پیدا فرمائے گا لیکن کوشش بھی تو کرو بھائی کوشش تو کرتا نہیں اور چاہتا ہے کہ وظیفوں سے میرا قرضہ ادا ہو جائے میں زندگی کو ذرا بھی نیچے نہیں لاتا اونچا معیار رکھنا چاہتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر اڑوس پڑوس میں اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے رشتہ داروں میں اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے گاڑی آلہ سے اعلیٰ رکھنا چاہتا ہے اور ہوٹلوں میں کھانے بھی کھانا چاہتا ہے سپاٹے بھی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کوئی وظیفہ مل جائے جس سے قرض ادا ہو جائے بھائی کچھ معیار زندگی کو نیچے لے او اللہ کے بندے الحمدللہ میرے مالک کا مجھ پر خاص کرم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے میں چھوٹا سا کاروبار بھی کرتا ہوں شہد بیچتا ہوں الحمدللہ للہ مس بھی بیچتا ہوں ساتھ یہ بھی کہہ دوں یہ بتاتا اس لیے ہوں تاکہ دلوں سے یہ حلال کمانے کو جو کمتر چیز سمجھا جاتا ہے یہ چیز نکل جائے یہ صرف اس لیے ہے میں بتاتا ہوں لیکن الحمدللہ قرض سے پاک ہوں یہ مالک کا کرم ہے کوئی ایسا نہیں جو میرا دروازہ کھٹکھٹائے کہ ہمارا قرض ہے وہ ادا کر بیٹی کی شادی بھی کی ہے آپ کے سامنے الحمد عمرے کی بھی سعادت حاصل ہوئی لیکن قرض کے چکر میں نہیں پڑے مگر ساتھ یہ بھی بتا دوں اگر کبھی اللہ توفیق دے تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر میں بھیج دیجئے گا الحمدللہ ہمارا رہن سہن بہت سادہ ہے جو بالکل غربت کے زمانے میں تھا اب بھی ویسے ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی نہ کوئی نئے فرنیچر نہ کوئی پردے نہ کوئی سوفے اور نہ کوئی دوسری چیزیں الحمد للہ اس کو سادہ رکھا ہے تو بھائی میں یارے زندگی کو کچھ سادہ دیئے اللہ پاک قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ وسیعت وسیعت کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیں کہ وارث کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے وارث کے لیے تو میراث ہے جب اس کو میراث میں حصہ مل رہا ہے تو وسیعت کیوں اگر وسیعت جائز ہوتی تو لوگ یہ کر سکتے تھے کہ ایک وارث کو زیادہ دے دیتے اور دوسرے وارث کو کم دیتے اللہ باقی نے راستہ ہی بند کر دیا ایسا نہیں کر سکتے ہو ایک بیٹے کے لیے وسیعت کر جاؤ ایک بیٹی کے لیے وسیعت کر جاؤ زندگی میں کچھ دینا چاہو تو دے لو لیکن مرنے کے بعد مرنے والے کا جو حق تھا مال سے وہ ختم ہو گیا اب تو وارثوں کا حق جڑ گیا انہیں کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حصہ ملے گا ایک تو وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے اور دوسرے ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت جائز نہیں ہے اندازہ کیجئے کیسے انسانی نفسیات کو انسان کی کمزوریوں کو اس کی اولاد کی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ارے پورا مال دے دو دیکھا جائے گا اللہ مالک ہے اللہ پر کل کرو یہ صحیح ہے اچھی بات ہے اللہ توکل کرنا لیکن ہم میں سے ہر کوئی حضرت ابو بکر صدیق جیسا ایمان نہیں رکھتا کہ اگر گھر خالی ہو جائے تو, تو بھی اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہے اور تو بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے میں تو کہا کرتا ہوں یہ جیب بھی اسی لیے دل کے پاس اس کے اندر کچھ ہو تو ہمارا دل مضبوط رہتا ہے اور یہ خالی ہو تو دل بھی ڈول ہو جاتا ہے تو بھائی اس لیے بصیت سارے مال کی جائز نہیں ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا حضور گئے عیادت کے لیے بیمار تھے اور بظاہر موت کا وقت قریب تھا بظاہر موت نہیں آئی ویسے اس بیماری میں لیکن بظاہر موت کا وقت انہیں سمجھا کہ قریب ہے تو ارض کیے یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے میں سب وسیعت کر جاؤں اللہ کی راہ میں نے فرمایا نہیں سارے مال کی وسیعت کی اجازت نہیں دے سکتا اچھا آدھے مال کی اجازت دے دیں فرمایا نہیں آدھے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا پھر عرض کیا کہ ایک تہائی کی اجازت دے دیں فرمایا کہ ہاں ایک تہائی کی اجازت دیتا ہوں مگر ایک تہائی بھی زیادہ ہے یعنی اس سے کچھ کم ہی رکھو تو بہتر ہے اور پھر کیا فرمایا تم اپنی اولاد کو اگنیا چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی اولاد کو دوسروں کے محتاج بنا کر چھوڑ دو تو کچھ اگر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ بالکل خالی ہاتھ میں ایسا نہ ہو کہ وہ فقر اور غربت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے یا کہ آز اللہ اپنا ایمان بیچنے لگے تو بھئی یہ وسیعت ایک تہائی کی جب وسیعت کی بات کر رہا ہوں تو مجھے لال مسجد کے شہید بھی یاد آتے ہیں ان کی وسیعتیں بھی یاد آتی ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی یہ مضمون بار بار سننا پسند کرے نہ کرے میں تو بار بار بیان کرتا رہوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں موت تک اللہ پاک ان کا خیال دل سے نہ نکالے اور میں صاف کہتا ہوں مجھے ان شہیدوں سے شدید قسم کی محبت ہے خالی قسم کا عقیدت مند ہوں ان کا ہاں وہ اللہ کی راہ کے شہید ہیں معصوم بچے معصوم بچیاں اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہے اللہ آپ نے شاید آج کے اخبار میں دیکھا بھی ہوگا کہ آج یہ بھی خبر ہم نے پڑھی کہ ان میں سے بعض شہید بچوں اور بچیوں کی قبروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی اور یہ خبر بھی ہم نے پڑھی کہ غازی کے خون سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ ساری فضا مہک گئی یہ تو میں نے خبر ہی پڑی اور اس کے بعد تصدیق یہ ہوئی ہمارے دارال کرنگی کے ایک ساتھی ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو انہوں نے اطلاع دی کہ غازی کو قبر میں اتارنے میں میں بھی شریک تھا تو اتارتے ہوئے میری ٹوپی گر گئی اور ٹوپی خون سے آلودہ ہو گئی باون گھنٹے گزر گئے تھے لیکن اب بھی خون بہر رہا تھا اور جسم تازہ ٹوپی گر گئی خون آلود ہو گئی میں نے تھیلی میں بند کر لی کافی دنوں کے بعد خیال آیا دو چار روز کے بعد کہ اس کو دھو لیا جائے جب تھیلی کو کھولا گیا تو پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا شہید مرا نہیں کرتے وہ مخلص لوگ تھے ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے تو ان کی وسیعتیں جو آج اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں بڑی عجیب و غریب وسیعت ہے کسی چھوٹے سے بچے کی وسیعت اور کسی چھوٹی سی معصوم بچی کی وسیعت اور کسی بڑے کی وسیعت اور کسی باپ کی وسیعت غازی کی وسیعت جو وسیعت کرتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں میری شہادت کے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا والدہ بھی شہید ہو چکی ہماری شہادت کے بعد اے بہن رونا نہیں ہے خوشی منانا ہے اور وسیعت کرتا اہلیہ کو اولاد کو عالم بنانا ہے اور وسیعت کرتا ہے اللہ کی شان بھی دیکھے کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی غازی عبد الرشید ہی رکھنا ہے اور اللہ کی شان ادھر ایک غازی شہید ہوا اور دوسرا غازی آ گیا میں تو کہتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تم کتنے غازیوں کو ختم کرو گے اللہ اکبر ان کی وسیعتیں دین کے بارے میں وسیعتیں ایمان کے بارے میں وسیعتیں قرآن کے بارے میں وسیعتیں تو شہدا کی وسیعتوں پر کاش عمل کیا جاتا ہوا. اللہ کے بندوں نے ان کی وسیعتیں غائب ہی کر دی غائب ہی کر دی اور یہ بھی ایک بات بتا دوں وسیعت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو وسیعت کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی موت کہاں آئے اور وسیعت کا لکھے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھا ہے پتنی مسجد سے باہر نکل سکیں گے نہیں نکل سکیں گے پتہ نہیں گھر جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے اور پتہ نہیں پیر کی صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ سکیں گے یا کہ نہیں دیکھ سکیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی وسیعت ہر وقت تیار رکھو تو یہ بھائی چار کام کرنے ترتیب سے پہلے کفن دفن کا انتظام پھر قرض کی ادائیگی اس کے بعد ایک تہائی مال میں وسیعت کا نفاذ اور چوتھے نمبر پر پھر میراث کی تقسیم ہے اور اللہ یہاں اس کی تفسیر بتا رہے بڑے آسان انداز میں اللہ پاک نے میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے کلام پر اور اندازے کلام پر یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو قانونی زبان ہوتی ہے بڑی مشکل زبان ہوتی ہے قانونی زبان آپ پاکستان کے قانون کو دیکھیں اور دوسرے ملکوں کے قانون کو دیکھیں تو عجیب ان کی زبان ہوتی ہے بعض اوقات مقصد ہاتھ میں نہیں آتا کیا کہا جا رہا ہے وکیلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور قانون دانوں سے پوچھنا پڑتا ہے اور میرے اللہ نے میراث جیسے مسائل اتنے آسان فہم انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ ایک شہری بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے آپ دیکھیے فرمایا کہ یو سیک ملا فی اولادکم اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے تاکیدی حکم دیتا ہے اللہ پاک اللہ فی اولادی تمہاری اولاد کے بارے میں اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اولاد کے حصے بیان کیے اور اس کے بعد والدین کے اور اس کے بعد میاں بیوی بی کے اللہ باغ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعلق اولاد کے ساتھ ہے اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ فکر بھی انسان کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے پھر والدین کی محبت اور پھر میاں بیوی بی کا آپس میں تعلق تو اس ترتیب سے پہلے اولاد کے بارے میں فرمایا یو سی اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں کون سی اولاد، سلبی اولاد حقیقی اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں اور اگر حقیقی اولاد نہ ہو تو اولاد کی اولاد یعنی پوتے اور پوتیاں یہ سب اس میں آ اللہ تمہیں حکم دیتے تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر اب بات بالکل آسان ہے سمجھنا ف ان کن نسا ان فوکس ن تئنی ما ہن اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے زائد ہوں تو انہیں دو تہائی ملے گا اس مال میں سے جو مورس چھوڑ کر چلا گیا اگر اولاد میں لڑکے ہے ہی نہیں ہیں صرف لڑکیاں ہیں اور وہ بھی دو سے زائد تو ان کو دو تہائی مل جائے گا پورے مال کا پورے مال کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں دو حصے لڑکیوں کے اور ایک تہائی جو بچا وہ والدین میں بیوی میں شوہر وغیرہ میں تقسیم کیا جائے ان کنسان فوکس نتین فلاح سلو سا مات رکھ اور یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر لڑکیاں صرف دو ہوں اللہ نے تو بیان فرمایا کہ اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پورے مال کا دو تہائی دو سے ان کو مل جائیں گے ایک حصہ والدین کو بیوی بی کو شوہر کو لیکن اگر صرف دو لڑکیاں ہوں تو پھر تو پھر ان میں بھی دو تہائی تقسیم کیا جائے گا ان کو بھی دو تہائی ملے گا کیونکہ ابو داود کی ایک حدیث میں ہے ہے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ